باب آداب قضاء الحجاتی باب ہے حاجت کے آداب کا حاجت ضرورت پوری کرنا لیکن یہ کنایا ہے بولو براز یعنی بولو براز کی ضرورت پوری کرنا قضائے حاجت عن اناس ابن مالک رضی اللہ عنہ قالا کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء وضع قاتمہ اخرجہ الاربعت وهو معلولن کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے خلا ہم بیت الخلاء کہتے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں تو بیوت ہیں کمرے بنے ہوتے ہیں بیت الخلاء ویسے خلا کہتے ہیں خالی جگہ, کو خالی جگہ لیکن خلا کا لفظ یہ قضائے حاجت والی جگہ کے لیے استعمال ہونے لگا خلا ٹھیک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ قضاء حاجت کے لیے بندہ جب جاتا ہے تو اس وقت ہی وہاں پہ کچھ ہوتا ہے نہیں تو وہ خالی پڑی رہتی ہے آپ کے جامعہ کی بھی کروڑ لیتی خالی جب کوئی جائے گا تو تھوڑی دیر کے لیے کوئی وہاں پہ ہوگا اس کے بعد خالی خالہ یا اس وجہ سے کہ انسان وہاں جا کے خالی ہو جاتا ہے اندر کا گند نکال کے خالی ہو کے آ جاتا ہے اس وجہ سے اس کا نام خلا اذا داخل الخلا آج اب خلا میں جاتے واضح خاطم آو تو اپنی انگوٹھی اتار دیتے خاطم انگوٹھی اس کے اوپر نقش تھا محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم وہ انگوٹھی محض انگوٹھی نہیں مہر تھی سٹیمپ مہر لگاتے تھے اس کے ساتھ اس کو وہ اتار دیتے تو اسی حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ قرآن مجید مستحق جیب میں ڈال کے خلا میں لے کے جانا لیٹرین میں لے کے جانا ٹھیک نہیں ٹھیک نہیں تو اس کو چاروں نے نکالا سونوں نے روایت معلول ہے ضعیف ہے گوٹھی اتارنے والی روایت ضعیف ہے لہذا اس روایت سے تو استدلال ہو نہیں سکتا ہاں اس عشت دلال ہوگا پرانے مجید کی آیت سے ومین عزم شع اللہ ہی فنحا منتقول قلوب جو اللہ تعالی کے شعائر کی اللہ کی نشانیوں کی تعلیم کرتا ہے فنّہا من تقول قلوب وہ دلوں کے تقوی سے ہے تو دلوں کے تقوے کا تقاضا ہے کہ تعظیم کی جائے اللہ تعالی کے شاعر کی اسی عائد سے اصطلار کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید مصحف اس کو فلا میں نہ لے کے جایا جائے تقوے کے خلاف ہے تقوے کے خلاف ہے اگر کوئی لے جائے تو اس کے اوپر گناہ حرج والی بات وہ کوئی نہیں کیونکہ واضح میں مانے نہیں ہے نا صرف تعظیم ہی کی بات ہے تو تعظیم فرض نہیں کہی کہا ہے من تقو القلوب یہ دنوں کے تقرے سے ہے تقرے کا تقاضہ ہے کہ بندہ پرہیز کرے باقی یہ موبائل کے بارے میں میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ جب اس کا ڈیٹا بیکینڈ پہ ہوتا ہے تو اس وقت اس کے اندر حروف یا افواد کچھ بھی نہیں کوڈز ہوتے ہیں زیرو یہ کوڈ ہوتے ہیں ہاں جب یہ ڈسپلے پہ آ جائے آپ نے سکرین پہ آن کیا ہوا ہے اس کے تو پھر اس کا حکم وہ صف والا ہی ہوگا چلو و اور انہی سے یعنی انصن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کانن <سلام> نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خالہ میں داخل ہوتے تو کہتے اللہ انی اعود بکا من اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں مین الخوبوسی خواب پر بھی ذمہ با پر بھی ذمہ خوبوص یہ خبیص کی جمع خبیث جنوں سے ولخباسی خبائث یہ خبیثات ان کی جمع مطلب خبیث جننیوں سے تو یہ خلا میں داخل ہوتے ہوئے پڑھنی ہے جب تو آپ نے لیٹرین میں جانا ہے لیٹرین میں داخل ہونے سے پہلے پڑھیں اللہ میں کام من و خباعت جب آپ نے دہات میں کہیں فصلوں میں جا کے کسی جھاڑی کی اوٹ میں جوار مکئی گنیا چھو قضائے حاجت کر ہے تو پھر یہ دعا پڑھیں گے کپڑے کھولنے سے پہلے سے پہلے پہلے یہ دعا سب کو آتی ہے آتی کوئی ایسا تو نہیں جس کو نہ آتی ہو بسم اللہ بھی پڑھیں وہ بھی ٹھیک ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ ان نہ سپرا ماں بہینا بنی آدرما و آئن جن یہ بسم اللہ بسم اللہ جو ہے یہ انسانوں کی شرم اور جنوں کے درمیان حائل ہے پردہ ہے تو اس لیے پڑھیں آج کل خانہ لیٹرینی اکٹھی بنانے کا رواج ہے شران یہ جائز نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لائے بولنا احاطی مستحنی ہی تم میں سے کوئی بھی اپنے غسل خانے میں پیشاب نہ کرے ابو داود کی روایت تو غسل خانے میں پیشاب کرنا منع ہے تو اگر آپ کو کہا جائے کہ کلاس روم میں آپ نے پاؤں اٹھا کے نہیں بیٹھنا اور آپ کلاس روم کی ایک نکڑ میں کرسی رکھ لیں اس کے اوپر پاؤں رکھ کے بیٹھنے کے لیے تو کیا یہ جائز ہوگا نہیں بالکل اسی طرح منع کیا ہے کہ غسل خانے میں پیشاب نہیں کرنا تو غسل خانے میں یہ اسپیشل تھڑا بنا لیا نجائز ہے ہاں جہاں پہ آپ مجبوری ہے بنی ہوئی نہیں ہے اگر بندے کے اپنے بس اور اختیار میں ہے اس کو علیحدہ علیحدہ کر دے اگر اختیار میں نہیں ہے تو پھر اللہ کے سکون اختیار جو نہیں تو ایسے خانوں میں داخل ہوتے ہوئے بھی یہ دعا پڑ رہی ہے کیونکہ جو یہ واش روم ہے انسوش وہ تو ہیں یہ جنوں کے حاضر ہونے کی جگہ ہے محدرات شیاتی ہے آپ لیٹ آئے لیٹ آنا کلاس میں منع انہ رضی اللہ انہیں یعنی کہتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالہ میں جاتے ف آش میل و غلامی میں اور میرے جیسا ہی ایک اور لڑکا ہم اٹھاتے اداواسم من ما ان پانی کا لوٹا ادا لوٹا ادا کا معنی لوٹا وازن اور نیزہ فیصن جی ابل ما تو آپ پانی سے استنجا کرتے متافا کن علیہ اب لوٹا تو لے گئے کس لیے جا کرنے کے لیے نیزا کیوں جگہ کو نرم کرنے کے لیے سیٹیں پڑھنے کا ڈر ہوتا ہے سیدھوں کے بیٹھ ایسے بیٹھو کلاس میں بیٹھنے کا یہ طریقہ جگہ سخت ہو تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے چھینٹے پڑتے, پڑتے, پڑتے اس لیے نیڑے کے ساتھ زمین کو نرم کرتے ہیں تاکہ چھینٹے نہ پڑیں جو آج کل گھروں میں جو فلش لگی ہوتی ہے ان کی بھی ساخت اور بناوٹیں مختلف طرح کی ہوتی ہیں تو اس کا بھی انتخاب کرنے کے لیے احتیاط کرنی چاہیے ایسی فلش ہو کہ اس سے چھینٹے نہ پڑیں یا تو بہت زیادہ گہری ہو تاکہ اوپر تک چھینٹے آئیں ہی نہ یا بالکل تھوڑی گہری ہو تاکہ چھینٹے بنیں ہی نہ دونوں صورتوں میں بچت ہو جاتی زیادہ قریب ہونا تو پھر وہ ڈھار پیشاب کی ایسی نہیں بنتی کہ جسے چھینٹے اٹھیں نرم ہوتی ہے جتنی دور جاتی ہے اتنا وہ چھینٹے بننے کے امکانات زیادہ ہوتے جاتے ہیں یا تو زیادہ گہری ہو تاکہ وہ چھینٹیں اڑ کے واپس نہ آئے یا بالکل تھوڑی گہری یہ درمیانے درجے کی ہوتی ہے نا یہ نقصان کرتی ہیں بساؤں کا تو بہرحال بیٹھنے کا بھی طریقہ آنا چاہیے اس طریقے سے بندہ بیٹھے کہ اس کا پیندہ چاہے زیادہ گہرا ہے تھوڑا گہرا ہے متوسط ہے جیسا بھی ہے ایسے طریقے سے بیٹھیں کہ آپ کے اوپر کچھ نہ آئے پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا ہے ایک بندہ پری اللہ عنہ قالا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کا لوٹا پکڑ فن تالا تو آپ چلے گئے توار عنی کہ مجھ سے چھپ گئے فقا آ جاتا ہو تو آپ نے اپنی حاجت پوری کی مجھے کہا کہ لوٹا پکڑ اور خود قدایا جت کریے چلے گئے یہ کیا ہوا ہاں انہیں کہا کہ لوٹا پکڑ لوٹا لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے لیا اور چلے گئے ہتہ توارا عنی فقضا آ چپ کے ووٹ میں جا کے اپنی حاجت <تصفح> نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغیرہ بن شوبہ رضی اللہ تعالیٰ نے کو کہانا خدل ادا تھا لوٹا پکڑ درمیان میں سے عبارت انہوں نے عزت کر دی کہ میں نے پکڑا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا اور چلے گئے ہاں <تصفح> دوسری یہ بات ذکر کرتے ہیں کہ اس کا دوسرا معنی لوٹا مجھے پکڑا دیا خود قضاء حاجت کے لیے گئے قضاء حاجت کر کے اسکنجا کسے کیا مٹی سے اور پھر واپس آ کے لوٹے کے ساتھ پانی کے ساتھ دیا یہ بھی مانا کرتے لیکن یہ کوئی اتنا معقول مانا نہیں بنتا اگر واپس آ کر یہ کام کرنا تھا تو اس وقت خود ہی اداوہ تھا کہنے کی کیا ضرورت تھی پھر تو واپس آ کہتے کہ لوٹا پکڑ پہلے کہا اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ لے کے اور چلے گئے اور پانی سے استنجا کرنا جائز ہے چلو سلام ہو رہا ہے میرے تیمدار قرارن مقالہ کا رسول اللہ صلی اللہ او في ذله او في ظله تواه مسلم وجاءت بودودان وادي والموارده بلذو بلذو يتقل منا ان الثلاثه ملائين الثلاثه منا البرازی ریاستی تاریخی و احمد ولی احمداس وسیم صاحب اون وفیم مظفر و اخراجت ابرانی الحاطت ابرانی لنگی نے رہی رہتا رضی اللہ انہوں کالا اب وہ ہو رہا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کیسے ہیں؟ قال رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطخ اللہ دو لانت والی چیزوں سے بچو اللہ جی وہ في اللہ سی طریق الناس جو لوگوں کے راستے میں قدائے حاجت کرتا ہے اوفی دلی ہم یا ان کے سائے میں جہاں لوگ سائے میں بیٹھتے ہیں وہاں یا راستے میں قضائے حاجت کرنا یہ لانت والا کام ہے مطلب ایسا کوئی بندہ کام کرے گا تو اس کے نتیجے میں لوگ اس پہ لانت کریں گے پرواہم وبود ابود نے ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہوئے یہ الفاظ زیادہ کیے ہیں ول اور موارد موارد کہتے ہیں وہ جگہ جہاں پہ پانی پینے کے لیے جانور جاتے ہیں ورد ہاں گھاٹ، ورد کہتے ہیں وارد ہونے کی جگہ مورود رفد کا معنی مدد مرفوج مفعول کا سیگا مدد دی ہوئی اس کے الفاظ ہیں اتق المال تین لانت والے کاموں سے بچو وہ کیا ہیں البارازی فلم الباراز فلمواری دی برازو پڑھیں گے تو احادو ہا یا اہدا کی خبر بن جائے گی اور اگر برازی پڑھیں گے تو پھر کیا بنے گا انل برازی فی الواری بھی وقاریاتی طریقی اور اگر پڑھیں گے البرازا پھر کیا بنے گا اتقل الملاعین سال سے بدل بن جائے گا تین لہنت والے کاموں سے بچو البارا ضا فلمواردی موارد پانی کے گھاٹ پر پیشاب کرنا وقار آتی چلتے ہوئے راستے میں پیشاب کرنا بولو براز کرنا قارعہ قارعہ کا معنی کیا ہوتا ہے کھٹکنے والا کھٹکھٹانے خٹ والی القارے آ ملکارے آزرا کا ملکارے آ خٹ کھٹانے والی اب راستے میں ان لوگ چلتے ہیں تو کے ساتھ جوتوں کے ساتھ جانوروں کے کھروں کے ساتھ طاقتوں کے ساتھ وہ کھڑکتا ہے راستہ اس لیے اس کو کہا کاریہ تو ایسا راستہ جو رواں دما ہو بس دلی اور سائے میں وہ تو کاریا کی قرآن میں تو وضاحت اور ہے نا کاریہ قرآن میں جو ہے اس سے مراد تو قیامت کا دن ہے نا والی اشمد نے عباس نبی اللہ عنما یہ تو صرف آپ کو مانا بتانے کے لیے بتایا اور احمد کے لیے ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے او نقعی ما ان او نقعی ما ان یا پانی کے جمع ہونے کی جگہ نک کہتے ہیں جہاں پہ پانی اکٹھا ہو جائے رک جائے نقعی ما ان پفیما وفن ان دونوں میں کمزوری ہے یعنی کہ معاذ کی حدیث کی اور ابن عباس کی حدیث رضی اللہ تعالی نما دونوں ضعیف ہیں معاذ کی حدیث اس لیے کہ ابو سعید الحنگیری المعذ کی وہ روایت ہے اور ابو سعید نے معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو نہیں پایا سند منقطع ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے اور ابن عباس کی جو روایت ہے وہ ابن لہیٰ کی وجہ سے ضعیف ہے اس کی کتابیں جل گئی تھیں اس کو اختلاط ہو گیا تھا اور پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ ابن عباس سے نقل کرنے والا رابی مبہم ہے ما اس کا کوئی پتہ نہیں کون ہے ذکر نہیں ہوا وہ نہیں تبرانی انقدا الحاجاتی اور تبرانی نے نکالی ہے ان انقضا الحاجاتی تحت الاشجار مف حل دار درختوں کے نیچے قزائے حاجت کرنے کی حالدار درختوں کے نیچے قضائے حاجت کرنے کی ممانعت تبرانی نے نکالی ہے زفا زفا کہتے ہیں کنارے کو بننا جاری بہنے والی بہنے والی ندی کے کنارے ساحل کو بھی ضففہ کہتے ہیں یہ بھی ضعیف ہے بن حدیث ابن عمرہ ابن عمر کی روایت ہے بن سنا دن ضعیف ان ضعیف سنت کے ساتھ یہ روایت بھی ضعیف ہے فراط ابن الفاب متروک ہے اس میں اس لیے یہ روایت کمزور ہے ضعیف ہے اب مسلم والی تو ٹھیک ہے اس میں کوئی شک ہے اقلّہ ہی شک ان فات سماواس کے بارے میں کوئی شک ہے مسلم کے حدیث کے بارے میں بھلا کوئی شاک ہے وعن جابر رضی اللہ عنہ قال جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تغوثر رجلان جب دو آدمی قضائے حاجت کریں فليتوار كل واحد منهما عن صاحبه تو لازم ہے کہ ان میں سے ہر ایک اپنے ساتھی سے چھپ جائے چھپ کے بیٹھے سامنے نہیں ولادا صاحب اور وہ آپس میں باتیں بھی نہ کریں یم کو یقین اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوتا ہے احمدہ اس کو احمد نے روایت کیا ہے اور ابن السکن نے اس کو صحیح قرار دیا ہے اور ابن پتان نے وہ ہوا معلول لیکن یہ روایت معلول ہے ضعیف ہے <تصفح> وعن ابي قتاده رضي الله عنه قال ابو قتاده رضي الله عنه روایت ہے کہتے ہیں قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا لا يمسن احدكم ذكره ہی وهو يبولوا تم میں سے کوئی بھی اپنے ذکر کو اپنے دائیں ہاتھ سے نہ چھوے واہ ہوا یہ بولو اس حال میں کہ وہ پیشاب کر رہا ہو دایاں ہاتھ نہیں لگا نا زکر کو ولاح مین الخلائی بھی یمینی ہی اور نہ ہی استنجا کرے ولاس اور نہ ہی استنجا کرے مین الخلائی بھی یمینی ہی خدائے حاجت کر کے اپنے دائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ سے نا زکر کو چھونا ہے نہ استنجا کرنا ہے ولات نفس فل انائی اور نہ ہی برتن میں سانس لے برتن میں سانس بھی نہیں لینا وہ تافا کن علے ہی یہ تینوں کام الگ الگ ہیں منع دایاں ہاتھ شرمگاہ کو لگانا منع ہے پیشاب کے وقت استنجا کرنا منع ہے اور برتن میں سانس لینا منع ہے مکرو نہیں ہے پیشاب کے علاوہ بھی نہ لگائے اللہ کے کوئی ایسی حاجت اور ضرورت اس کو پیش آ جائے کہ اس کے بغیر چارہ نہ ہو بایاں ہاتھ اس کام کے لیے سیدہ ایشا رضی اللہ تعالیٰ نے کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دایاں ہاتھ تھا دی شان کاموں کے لیے وضو وغیرہ اور اس طرح کے کاموں کے لیے شان والے عظمت والے اور بایاں ہاتھ تھا خلا کے لیے اور اس طرح کے کاموں کے لیے دایا ہاتھ وہ ان کاموں کے لیے دایا ہاتھ ان کاموں کے لیے نہیں وہیس حالت پانی پینے والا برتن ہے نا اس پہ کہا ہے ایک ہی حدیث میں کئی چیزیں اکٹھی ذکر ہو جاتی ہیں بہرحال یہ الگ الگ ہوگا میں ایک حدیث میں اکٹھے آ جاتے ہیں اس طرح کوئی حرج نہیں ہوئے چلو ٹائم ہو گیا ہے باقی کل پڑھ لیں لینا ٹائم ہو گیا